السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ حب العالمین لا قبط للمتقین لا عضوان الا الاظرین اشہدو اللہ الہی لاللہ وحدہ لا شریک لہ اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى صحابہ ومن اعتداد بھیدی وستنہ بسنتہی لیوکدین اما بعد الحمدلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ حدیث کی شرح کی نششت کا کی آغاز کیا جا رہا ہے ایسی نشستیں جن میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں شرح کی جاتی ہیں خیر و برکت کا بھلائی کا سرچشمہ ہوتی ہیں اور ہماری گناہوں کی مفرت کا ذریعہ بنتی ہیں بڑا ہی خیر کا کام ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا پڑھنا سننا اور سنانا الحمد یہ ہمارے لیے بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ تین دنوں سے گزشتہ ہفتے سے حدیث کی شرح یہاں پر کی جا رہی ہے اور وہ حدیث جو بہت ہی مشہور ہے عربئی امام نوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کی مسلسل شرح آپ کے اسے دعوی سینٹر میں تین دنوں تک کی گئی آج چوتھا درس ہے اور جو شرح کرتے ہیں ہمارے شیخ ابو زیز ضمیر حافظ اللہ آپ تمام لوگ ان سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو مستفی فرمائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ اس نے ہمیں اس طرح کی مجلسوں کے آ راستہ پہ راستہ کرنے اور شروعات کرنے کی توفیق دی ہے آپ تمام لوگوں سے اس گزارش کے ساتھ کہ آپ سب لوگ سامنے آ جائیں تشریف لے آئیں تاکہ ہمارے شیخ میں درس کا آغاز کر سکیں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے نشائ سے اور اپنی معذت سے ہم سب کو نوازیں اللہ آپ کو ان تمام چیزوں کا بہترین بدلاتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی علم فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق جامع جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد <سلام> للہ نحمد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 وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين محترمي ودیلت الشیخ مختار احمد مدنی حبیب اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں پچھلے تین دروس الرباون النویہ امام النووی کی جمع کی ہوئی چالیس حدیثیں ہیں چالیس جام حدیث ان احادیث کا مطالعہ ہم نے شروع کیا اور آج حدیثیں اس باب کی ہم نے دیکھی اور واقعی یہ حدیثیں علم کے ابواب ہیں ہر حدیث میں دین کی بہت ساری چیزیں سما جاتی ہیں اور دین کے چاہے وہ عقیدہ ہو فقہ ہو اخلاق ہو مختلف ابواب میں ہر حدیث ایک مستقل باب ہے جس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں یہ وہ اصول ہیں جن پر دین کا مدار ہے ان احادیث کو یاد کرنا ان کو سیکھ لینا ان کو سمجھنا دین کے بہترین اصولوں کو سیکھ لینے کے مترادب ہے اس سے پہلے جو حدیثیں ہم نے دیکھی کل آٹھ حدیثیں ہیں اس سے آگے آج ہم بڑھیں گے باب نو حدیث نمبر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ممانعت میں فرما برداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو ماننا اور جس سے منع کریں اس سے روک جانا ان ابی ہو رضی اللہ عنہ عبد الرحمن عبد الرحمن ابن سفر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منهما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم ابو هريرة عبد الرحمن ابن السخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا ماں نہ پشتنیبو جس چیز سے بھی میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ اس سے بعد آؤ و ماں امر تکم بھی اور جس چیز کا بھی میں تمہیں حکم دوں اپنی طاقت بھر اس پر عمل کرو اس کی تعمیل کرو ف ان نما اہلکل امن قبل قم اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں سوالوں کی کثرت نے ہلاک کیا واختلافهم کو مالا اور انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے نے انہیں ہلاک اور تباہ کیا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہ حدیث اصل ہے امر و ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور آپ کی ممانعات کو تسلیم کرنا اس کی تعمیل کرنا لیکن مزید اور کئی باتیں اس حدیث میں سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤں اور جس چیز کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعمیل کرو اس پر عمل کرو یہ پہلی چیز ہے جس میں دو باتیں ہیں امر اور نہیں اس کے بعد آپ نے بتایا کہ پچھلے لوگ ہلاک ہوئے تو کیسے ہلاک ہوئے اس میں دو باتیں آپ نے بیان کی کثرت سوال اور نبی سے اختلاف سوالات کی کثرت اور انبیاء سے اختراف یہ چیز ہے جو ہلاکت کا دروازہ کھلتی ہے ایک مسلمان جو اس بات کو جانتا ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا چاہنا ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ ہمارا مالک ہے ہم بندے ہیں ہماری چاہت کے مقابلے میں اللہ کا حکم زیادہ اہم ہے دنیا میں ہم امتحان کے لیے ہیں ایک دن موت آنے والی ہے اس کے بعد آخرت میں ہماری اس زندگی کے اعمال کا بدلہ ملے گا اگر ہم نے اللہ کی بات مانی ہم کامیاب ہیں اگر ہم نے اللہ تعالی کی بات نہیں مانی ہم ناکام ہیں لیکن اللہ تعالی اپنا حکم براہ راست بندوں کو نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین سچے امانت دار باخلاق لوگوں کو چنتا ہے انہیں نبی اور رسول بناتا ہے پھر انہیں لوگوں کے پاس بھیجتا ہے اور اپنی پسند اور ناپسند انہیں بتاتا ہے تو جو اس رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانی کیوں اس نے کہ رسول بھیجا ہوا ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے پیغام اللہ کا ہوتا ہے اس کو رسول پہنچاتا ہے لہذا جو رسول کی بات نہ مانے اس نے اللہ تعالی کی بات نہیں مانی اور جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی میو رسول فقط اقا اللہ جو رسول کی فرما برداری کرے اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ زندگی میں ہماری اپنی چاہت کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا لحاظ رکھنا یہ ایمان کی, ایمان کی قوت اور اس کی صحت کے لیے ضروری ہے ایک آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامل و کے معاملے میں لاپرواہی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہر گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے سن والما کا اعتقاد ہے المان یزید وین اسمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے یزید بستار وین کس ولمسیہ فرما برداری سے بڑھتا ہے نافرمانی سے گھٹتا ہے اسی لیے جہنم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا ذرہ برابر ہوا کیسے گناہوں کی وجہ سے لہذا گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان ترقی کرتا ہے معلومہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ صرف آپ کا حکم ماننا ہے بلکہ اپنے ایمان کو ترقی دینا بھی ہے جس درجے وہ فرما بردار ہوتا جاتا ہے ایمان اتنا ترقی کرتا ہے اتنا اعلی ایمان اتنا اونچا ایمان اتنا زیادہ وزن دار ایمان بنتا ہے لیکن جتنی نافرمانی زندگی میں آتی ہے صرف آمال نامہ خراب نہیں ہوتا ہے جس میں ہماری نیکیاں اور گناہ لکھے صرف وہ خراب نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے اگر ایک آدمی اس نگاہ سے اس کو دیکھے تو ٹھٹر جائے گھبرا جائے کہ میرا ایمان گناہوں سے کم ہوتا ہے معلوم نہیں کم ہوتے ہوتے کتنا کم ہو جائے اور بعض اوقات اتنا کم ہو جاتا ہے کہ پھر کفر آسان ہو جاتا ہے شیطان آ کے بھڑکاتا ہے اور آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے لہذا انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا چاہیے چاہے آپ کی بات عقل کے خلاف ہو چاہے آپ کی بات چاہت کے خلاف ہو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں نہ فج تبو جس چیز سے بھی میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ و ماں امر تو کم بھی تو اور جس چیز کا بھی میں تمہیں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کا اہتمام کروں یہ دو باتیں ہیں امر اور نہیں کرنے کا کام کرنا نہیں کرنے کے کام سے بچنا آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کا امتحان پہلی چیز میں تھا ابلیس کا امتحان دوسری چیز میں تھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَ شجع من اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یعنی اپنے آپ پر ظلم کرو گے کہ جنت کی اتنی اچھی زندگی سے تم کو ہٹا کر دنیا کی مشقت والی زندگی میں ڈالا جائے گا تو تم اپنے آپ کو راہ سے محروم کرو گے اپنے اوپر ظلم ہوائے کہ جنت سے محروم ہوئے اور مشقت میں چلے گئے تو ان کو حکم آدم علیہ السلام کو تھا کہ جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رو جاؤ ابلیس کو حکم کیا تھا آدم علیہ السلام کو سدا کرو وہ امر تھا یوں کر کرتیس جدول آدم جب ہم نے فرشتوں سے کہا سدا کرو آدم کو تو ایک اللہ تعالی کا حکم ہے امر کہ یہ کرنا ہے اور دوسرا ہے اس سے بچنا ہے پوری زندگی اسی انہیں دو چیزوں کے ساتھ انسان کو جینا ہے کچھ چیزیں کرنے کی ہیں کچھ چیزیں ان سے بچنا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وما آتا کمر رسول فخ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں روک دیں اس سے رک جاؤ اس آیت سے اور پچھلی حدیث کے پہلے حصے سے معلوم ہوتا ہے ماں جو کچھ اس لیے کہ انسان کو اس میں اختیار نہیں ہے رسول نے دس حکم دیے ہیں تو پانچ میں لوں گا پانچ نہیں لوں گا آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کو جو کچھ حکم رسول کا ہے اس کو لینا پڑے گا اس پر ایمان لانا پڑے گا اس کو حق ماننا پڑے گا اور جس چیز سے منع کیا ومانہ کمان ہوں فنتا ہوں جس چیز سے بھی رسول نے روکا اسے رک جاؤ آدمی انتخاب نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن شراب پیوں گا ٹھیک ہے شراب نہیں پیوں گا لیکن میں فلاں گنا کا کام کروں گا چوری کروں گا خیانت کروں گا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کو ماننا اور تمام منع کی بھی چیزوں سے رکنا یہ دین ہے. اسی کا نام ہے اسلام اسی کا نام ہے اسلام کہ ایک انسان پوری طرح اسلام میں داخل ہو اللہ تعالی قرآن کریم میں کیا فرمایا او دخلوفسل مکا خواہ یادین آ من خلوف سلکا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ جو حکم آیا راضی تیار ان نما کا قول المنینا ادا دو الا رسول بین ہوں سمعانا و ایمان والوں کا جملہ ان کا قبول تو یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اس کے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا سمعنا نہ جو حکم دیں سنیں گے مانیں گے جس سے روکیں گے سنیں گے مانیں گے سلیم و, و پوری پوری طرح مان لینا ہے دل میں کوئی اختلاف نہیں دل میں کوئی منازع نہیں تو یہ دین ہے یہ اصل ہے مسلمان اس بار کا مکلب ہے اللہ تعالی فرماتا قل اللہ رسول فن طلو فل اللہ اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو پھر اے رسول اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو ان تسلیم نہ کریں قبول نہ کریں آپ کے حکم کو فَإن اللہ, لَا يحب تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے لہذا ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان قلب سے حکم مانے اس کو تسلیم کرے عمل اس پر نہ کرے یہ گنہ ہے دوسرا وہ آدمی ہے جو سرے سے اس حکم کو تسلیم ہی نہ کریں اور کہے ہم نہیں مانتے اس کو ایسا آدمی کافر ہے ایسا آدمی کافر ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم اللہ کی مانیں کے رسول کی نہیں جیسا کہ ایک طبقہ پیدا ہوا آج بھی ہے منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ ہم مانیں گے قرآن کا حلال حلال ہے قرآن کا حرام حرام ہے رسول کی بات ہم نہیں مانتے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو رسول نے صرف قرآن نہیں دیا رسول نے اس قرآن کی تعلیمات کی تشریحات بھی دی ہیں ان کو بھی لینا پڑے گا صرف قرآن کا متن نہیں بلکہ قرآن کا فہم بھی ہم کو لینا پڑے گا اما آتا کم رسول اور آپ نے فرمایا اما امر تو کم بخت منت جو بھی میں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعمیر کرو چاہے وہ حکم قرآن میں ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ قرآن میں بھی ہونا چاہیے یقین قرآن میں ہوگا لیکن اصلنگ ہوگا تفصیل نہیں ہوگا اس کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے احکام جمع کر دیے ہیں لیکن اس کو سمجھنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے ہم بعض اوقات اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرمان ارل جو بھی آدمی حج کرتا ہے جو بھی آدمی عمرہ کرتا ہے وہ اب صحیح کرے گا کہاں سے شروع کرے گا صفا سے شروع کرتا ہے مروا کی طرف تو اللہ رب العالمین نے کہا صفا ولمر اب عمرہ کرنا ہے پون حج جلبئی اب اس کی عملی تعمیر اس کو معلوم ہے کیسے کرنا کہاں سے شروع کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دا بد اللہ ابی میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالی نے شروع کیا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا تو آپ نے صحیح شروع کی صفا سے کیوں اللہ نے صفا کو پہلے ذکر کیا مروا کو بعد میں تو یہ جو قرآن کا پہلو یہ ایک مثال ہے ایسی کئیوں مثالیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے کیوں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو سمجھایا گیا تھا لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ قرآن کے احکام کو مانتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی مانے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ رسول کا حکم قرآن میں بھی ہو فائدہ کیا ہو تو تکرار ہوگی اگر رسول کا حکم قرآن میں بھی چیک کیا جائے قرآن میں ہے تو مانیں گے تو دو اعتبار یہ غلط ہے ایک تو اس لیے کہ خود قرآن میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے اللہ نے کہا کہ رسول کی وہ بات مانو جو قرآن میں ہے اللہ نے مستقل حیثیت بھی رسول کی بات کو کل عقی اللہ والرسول رسول اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی فرما برداری کرو اللہ کا حکم تو قرآن میں ہے رسول کا حکم کہاں ہے رسول کا حکم قرآن کے باہر ہے تو قرآن کی بات بھی ماننی پڑے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی پڑے گی یہ ایک بات دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وہ جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو جس سے بھی منع کرے اس سے رک جاؤ یہ نہیں بتایا کہ جو رسول تم کو دے اگر وہ قرآن میں ہے تو لو جس سے روکیں اگر وہ قرآن میں منع ہے تو اس سے روکو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کہا معلومہ کے رسول کی بات میں تعمیم ہے زائد علم ہے رسول کی بات میں زائد علم ہے قرآن کی تشریح قرآن کی خبروں کی تشریح اور قرآن کے احکام کی عملی تطبیق یہ دونوں رسول کے کلام میں اور رسول کے فعل میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا وہ عقیم الصلاط وہ نماز قائم کرو زکات ادا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا وسل کمار تمونی وسلی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو تو اللہ رب العالمین کے احکام کی عملی تطبیق رسول کے عمل میں ہے اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اے کہی اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا مانوا کہ اللہ رب العالمین کی محبت پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نہیں لحاظ ضروری ہے اور اسی طرح سے آپ کے افعال کی اقتدا و اتباع ضروری ہے آپ کی باتیں اور آپ کا عمل دونوں کی اہمیت دینا ہے باتوں میں تین طرح کی چیزیں ہیں خبریں ہیں اور احکام ہیں احکام میں دو ہیں امر ہے نہیں ہے اور آپ کا عمل شریعت کی عملی تشریح ہے قرآن کی عملی تشریح ہے لہذا یہ لینا ضروری ہے ماں آتا تم رسول رسول نے صرف قرآن نہیں دیا جو کچھ رسول دیں وہ سب لینا پڑے گا حکم دے تو لینا پڑے گا کسی عمل کا طریقہ دے لینا پڑے گا کوئی خبر دیں لینا پڑے گا کسی چیز کی تحلیل وہ تحریم آپ دیں اس کو قبول کرنا پڑے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پورا کا پورا قبول کرنا یہ ضروری ہے یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو جس چیز سے میں تمہیں منع کروں رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو فخ من فخ من مست اس پر عمل کرو جتنا تم سے ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ابیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ایک اور حدیث انہی سے ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی میرا ہر امتی جنت میں جائے گا یعنی ماننا کتنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کتنا ضروری ہے آپ نے فرم میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا اس حدیث کو بعض لوگ غلط طور پر سمجھتے ہیں اور تقریر تک جائیں گے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے قالو یا رسول اللہ ابا اللہ کے رسول انکار کون کرے گا ابن حبان کے الفاظ میں انکار کی توضی ہے انکار رسول کے حکم کا نہیں جنت میں جانے کا کہا یا رسول اللہ جن کا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بلا کون انکار کرے گا کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے کون کہے گا قال من دخل الجنہ وہ من آسانی فقد ابا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے انکار کیا اپنے مقال سے نہیں اپنے حال سے اپنی زبان سے نہیں کہا میں نہیں آنا آتا جنت میں بلکہ وہ جنت والے راستے پر نہیں چل رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے جنت والے راستے پر نہیں چلنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے جو حدیث میں نے ذکر کی جو جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کروں اس حدیث کا ایک پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری تاکہ پوری بات مزید واضح ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے طریق میں بتاتے ہیں اس کی تفصیل کے واقعی کب کہا تھا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا فقال ایوہ الناس قد فرض الله علیکم الحج وحج آپ نے کہا لوگو اللہ تعالی نے تم پر حج پرز کیا ہے تو حج کرو اللہ نے فرض کیا ہے تو حج کرو فقاد رجل آبک اللہ عمین یا رسول اللہ ایک آدمی نے کہا مجمع میں جو بیٹھا ہوا تھا ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول ہر سال یعنی یہ جو حج فرض ہوا ہے جسے نماز ہر دن ہے زکوات ہر سال ہے روزے ہر سال ہے تو کیا حج کا حکم بھی ہر سال کے لیے ہے آبک اللہ عامن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج ہے سکتا حتی قولها صلاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں یعنی تک کہ وہ یہ آدمی بار بار دوہراتا رات تین بار تھا ہر سال ہے آج ہر سال پرد ہیں ہر سال پرد ہیں ایک کے بعد ایک کچھ دیر کے بعد تین مرتبہ اس طرح سے پوچھ لیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت لمستضعتم آپ نے کہا اگر میں ہاں بول دیتا اگر میں ہاں بول دیتا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا اور تم نہیں کر پاتے تم نہیں کر پاتے پال ضروری ماترکتو کم آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑے رہو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رہوں ترک تو کم مجھے چھوڑے رہو یعنی اس طرح کی تفصیلات مت پوچھا کرو جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں جب تک میں نے ہلاک ہوئے ہیں وہ اپنے سوالوں کی کثرت ہی سے ہلاک ہوئے ہیں على اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے سے ہلاک ہوئے ہیں فا امر تم بھی لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو وہ ادا نہ اور جب کسی چیز سے میں تمہیں منع کروں اسے چھوڑ دوں اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الحج میں بیان کیا اس حدیث سے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ اجتہاد سے حکم دیں اور اگر آپ اپنے اجتہاد سے بھی حکم دیں تب بھی وہ امت پر لازم ہو جاتا ہے چاہے اللہ کی طرف سے اس پر آیت نازل نہ ہوئی نے کیا فرمایا اگر میں ہاں بول دیتا تو تم پر لازم ہو جاتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یہ تو اجتہاد ہے ہم تو بالکل اللہ کی طرف سے جو نص آئے اس کو مانیں گے رسول کا اجتہاد ہم نہیں تسلیم کریں گے وہ تو اجتہاد ہے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اگر کوئی بات سمجھیں اور حکم دے دیں جب تک اللہ کی طرف سے تبدیلی نہیں آتی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مان لیں ایسے کئی مسائل میں ہوا کہ آپ نے حکم دیا اور بعد میں اللہ نے اس کو تبدیل کیا عمرے کا مسئلہ دیکھی ہودیویا کا معاملہ خواب دکھایا اور آپ نے کہا چلو تو سب چلے گئے اسی طرح سے اور کئی معاملات ہیں جنگ کے معاملات ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اشتہار سے بھی کوئی حکم دیتے ہیں تب بھی مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانیں آپ کے حکم کو تسلیم کریں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تفصیل اللہ کی طرف سے آئے گی تب تک ہم رکے رہیں گے نہیں رسول کی تعمیر لازم ہے چاہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی نص ہو قرآن یا پھر رسول کا اشتہار ہو دونوں کا ماننا ضروری ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پر لازم ہو جاتا ہے تو رسول کی توضیح اگر اللہ کے امر میں ہو تو اس امر کے تحت ہوتی ہے اگر حکم لازم ہے اور رسول نے اس کے بارے میں توضیح کی تو وہ بھی لازم ہو جاتا ہے کیا ہر سال ہے ہاں تو ہر سال لازم ہے ہر سال کیا ہو جاتا اگر آپ ہاں بھگ تھے زندگی میں ایک بار ہے تب بھی, بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے آپ اگر ہر سال بول دیتے ماننا پڑتا کیونکہ آپ نے حکم دے دیا ماننا پڑے گا مسلمانوں کو لیکن یہاں پر ایک اور تفصیل ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا جیسے پچھلے حکم میں آپ نے فرمایا اور اس میں بھی اس حدیث میں بھی ہے فاتو منتقات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ استطاعت کے مطابق ہوتا ہے اس پہ ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے یہاں پر اس حدیث میں آپ نے کہا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں یعنی میں تم کو اس کی تفصیل نہیں بتایا تسلیم کر لو کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے اور حج کرو اب ہر سال ہے یا نہیں ہے بتانا کس کی ذمہ داری ہے یا ای رسول بل ان ضلع علئی کا میں اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو بھی نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیے اگر اللہ کی طرف سے اس کی تفصیل آئے گی تو میں بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ کی طرف سے تفصیل آئے گی تو آپ بتائیں گے لیکن اگر تفصیل نہیں آئی ہے تو خام خاک کو کی ضرورت نہیں ہے یہاں یہی بات آپ نے بتائی کہ انتظار کرو جب تک کہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا سہولت اللہ نے اگر کوئی رکھی تو رہنے دو اس سہولت کو قبول کرو یہ نہیں کہ جلدی مچا کر اس سہولت کو ختم کروا تو جب بتانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں گے اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے جو لوگوں کو بتانی ضروری ہے آپ چھپائیں گے نہیں لہذا آپ نے فرمایا جب تک میں نے تمہیں نہیں بتایا ہے تم بھی خامسات خود قریب مت کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں کسی معاملے میں ڈھیل دوں نہ بتاؤں تفصیل حد بندی تو تم بھی اس وقت تک کے مجھے چھوڑے رہو جب بتانا ہوگا میں بتاؤں گا تو یہاں پر اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی آپ نے اور ڈانٹا بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے محل سوال نہ پوچھا جائے جب آپ نے حکم دیا جتنا بتایا اس پہ عمل کرو خواہ مخواہ اپنی طرف سے سوالات مت پوچھو اس لیے آپ نے کیا کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ کیوں ہلاک ہوئے اپنے سوالوں کی کثرت سے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاکت کی دو بنیادیں انبیاء سے سوال کی کثرت فی نفسی سوال کرنا مانا نہیں بتایا آپ نے کترت سوالی زیادہ سوالات پوچھنا اور پھر سوالات زیادہ جب ہوں گے تفصیلات بڑھ جائیں گی حکم پیچیدہ ہو جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل نہیں کر پائیں گے تو نبی کا حکم ایک ہوگا اور عمل دوسرا ہوگا تو نبی سے اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے نتیجے میں بندہ کیا ہوگا ہلاک ہوگا جو رسول کی مخالف جانب اختیار کرے رسول یہاں جا رہے تو کہیں اور چلا جائے وہ رسول کا راستہ چھوڑنا گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کل لوگ غلط ہر گمراہی کا انجام جہاں ہے تو اس حدیث میں بات بیان کی گئی کہ نبی کے حکم کی بے جا بے وقت تفصیل مت مانگو رسول کو معلوم ہے کب بتایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر... بتانے کے وقت برابر بتائیں گے تم کو بلا تفصیل چھوڑیں گے نہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ایک اور پہلوس کا ملتا ہے جو اس زمانے کے ساتھ خاص تھا کہ جس چیز کا حکم اب تک آیا نہیں ہے خام خواہ اس کے بارے میں سوال مت پوچھو کیونکہ اللہ کے ذمہ ہدایت دینا ہے ان عَلَى الدا <الْحُدَى> ہدایت دینا کس کے ذمہ ہے اللہ کی ذمے اور پہنچانا انما کلبلا پہنچانا ہے نبی آپ کی ذمہ ہے تو اللہ کو معلوم ہے کون سا حکم کب نازل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بتائے گا جو چیز تمہارے لیے حرام ہے جو چیز تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے جو دین ہے اور جو گمراہی ہے اللہ بتائے گا خان خواہ سوالات کر کے تنگی مسلمانوں کی لمت پیدا کروں یہ اس زمانے کے لیے تھا اس لیے آپ نے فرمایا انسلم مسلمانوں میں سب سے بڑھ کے جرم اس کا ہے ایک چیز حرام نہیں تھی اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی ایک چیز حرام نہیں تھی آگے زبردستی نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کچھ ہے بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا یہ بھی حرام ہے کیا ہاں حرام ہے اللہ کی طرف سے آ گیا کیونکہ اللہ کو حرام کرنا ہے حرام کر دیا اللہ نے جب تک اللہ تعالی نے اس میں سہولت رکھی تھی غریمت تھا اس نے وقت سے پہلے کیا کیا پوچھ لیا اور جواب آ گیا جواب آ گیا تو مطلب کیا ہو گیا اب وہ اب حرام اب اگر اس کا ارتقاب کرتا ہے اب گناہگار ہوگا پہلے ارتقاب کرتا اس کا تو حرام نہیں ہونے سے پہلے اگر کرتا اس کو تو گناہگار نہیں ہوتا اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اللہ کی حرمت آ جانے کے بعد اب اس چیز کا ارتقاب اس میں واقع ہونا اس میں پڑنا گناہگار بناتا ہے تو آج مسلمانوں میں ایسا آدمی مجرم ہے کہ ایک چیز حرام نہیں تھی خامخواہ پوچھ پوچھ کے پوچھ پوچھ کے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اب وہ حرام ہو گئی اب دلکت پیدا ہو گئی تو جب اللہ کو حرام کرنا ہوگا اللہ بتائے گا تیرے سوال کے جواب میں آیا اللہ کی طرف سے وہی آ گئی لو رستہ بند تو کہا یہ جرم ہے تو اس سے بھی آپ نے منع کیا کہ خامخواہ کا سوال پوچھ کے کسی چیز کو حرام کروایا جائے اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تیسری چیز جو کثرت سوال سے جو آپ نے منع کیا تیسرا طریقہ جو سوالات کی کسرت جو برا ہے وہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے بعض لوگ سوال کرتے تھے منافقین استحزا کے طور پر بس یوں مذاق کے طور پر سوالات پوچھتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کا نہ قو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحزا بعض لوگ اس کے طور پر مذاق اڑانے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے فیاقول الرجل من ابھی آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا تھا میرا باپ کون ہے میرا باپ کون ہے فیاقول رجول طویل قتی ایک آدمی جس کی اونٹنی کھو گئی پوچھتا تھا میری اونٹنی کہاں ہے مطلب ایسی چیز ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کے لیے کس سے آگے پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یوں ہی وہ جو ہے مزاق کے طور پر تھا ہر چیز رسول سے پوچھنا پریشان کرنا رسول کو اور آپ کا استحجہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے رسول اس کے لیے نہیں آتے کہ لوگوں کو ان کی کھوئی ہوئی اٹھنیا بتائیں کہاں ہیں فہم اللہ فیم ہار آیا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگر ان کے بارے میں وضاحت کر دی جائے تو تمہیں برا لگے میرا باپ کہاں ہے جہنم میں میرا باپ کون ہے فن تو ضرورت نہیں تھی جس چیز کو اللہ تعالی نے پردے میں رکھا تھا پردے میں رہتا لیکن اس کے پوچھنے سے کیا ہے بتا دیا اب برا لگے گا میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جہنم میں اللہ کی طرف سے بتا دیا تو ایک انسان کو جب معلوم ہو تکلیف ہوگی حت کا پر اگر میں نے آیت کو آپ نے پوری آیت بیان کی اس کو بھی امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ نبیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور ایسے سوالات کرتے تھے جو آپ کی شان کے خلاف ہے کہ نبی سے ایسے سوالات نہیں پوچھے جاتے ہیں نبی کی شان بہت اونچی ہے تمہاری روز مرہ کی زندگی کے مسائل تمہارے آ کے ایسی سوالات پوچھیں گے جو تم کو خود حل کرنا چاہیے مذاق بنا دیا رسول کا ہر چیز پوچھ رہے تو یہ بھی ایک چیز تھی مزید کثرت سوال بھی کہ اتنے سوالات پوچھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت آپ کی خراب ہو جائے یہ جو آتا ہے سوال پوچھتا ہے آپ کے لیے آرام میں خلل آپ کے لیے پریشانی آپ کو تھوڑا بھی سانس لینے آدمی پوچھتا رہے پوچھتا رہے پوچھتا رہے چھوٹی بڑی ہر چیز پوچھتی رہے پوچھتا رہے یہ بھی چیز تھی جس سے یہاں پر منع کیا گیا انصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سوالات پوچھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے آپ کو سوالات سے تکلیف ہونے لگی ہے یعنی کہ جواب نہیں دے سکتے جواب تو دے سکتے ہیں لیکن اتنے سوالات کے انسان کو تھکا دیا جائے رسول بھی انسان ہوتے ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے ان کی عبادات ہیں اولاد بیوی بچوں کے حقوق ہیں آرام ہیں سارے معاملات ہیں اور اتنے پریشان یا مناسبین کے فتنے یہود الصارہ کے فتنے جنگیں مسلمانوں کے مسائل حل کرنا اس ساری چیزوں میں رسول کو راحت نہیں اور ایسے سوالات ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک سوالات سوالات بعض سوال حضور سوال بھی جیسے آپ نے دیکھا میری اٹھنی گاہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے فصعد غصہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ صاحب سوالات کی کثرت سے آپ غصہ ہوئے اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا لاتون آج جو بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا تم کو پوچھو آپ کیا پوچھنا ہے نہ سب ہوئے اتنے سوالات تھی آج جو پوچھو گے بتاتا ہوں یہ اس اعتبار سے نہیں تھا کہ اجازت یا حکم ہو یہ زجر کے طور پر تھا پوچھو کیا پوچھنا ہے تو ناراضگی کا اظہار کر کے آپ نے اس طرح سے کہا ان رضی اللہ اتنا فرماتے ہیں صحابہ سمجھتے تھے دیکھیے صحابہ ہم جو کہتے ہیں کہ سلط کا منہج کیوں اس لیے کہ صحابہ سمجھتے تھے اب کوئی آدمی کہے گا دیکھو کوئی ٹکڑا لے لیتنا لتسم آج تم جو بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں گا تو خوش ہو جائے گا اللہ آج جو پوچھیں گے وہ بتائیں گے اللہ کے رسول اتنا ٹکڑا اسے یہ مانا لے گا لیکن صحابہ نے سمجھا اس کو یہ دعوت نہیں سوال پوچھنے کی یہ ڈانٹ ہے اس لیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انس پو یمین عنہ چھوٹے تھے خادی رسول بچے بھی اس زمانے میں دینی مجالس میں بیٹھتے تھے کہتے بیٹھ کے میں نے دائیں بائیں پوری مسجد میں دیکھا مسجد میں لوگوں کا جائزہ لیا کیا چل رہا مسجد کے اندر کہتے ہیں فعیدہ کل رنگ لافی کہا کہ حال یہ تھا لوگوں کا کہ اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال کے اپنے سر پر ڈال لیا صحابہ نے اور رونے لگے ہمارا رسول ہم سے ناراض ہے آپ نے پوچھو آج جو پوچھو گے جواب دوں گا لیکن صحابہ آپ کی مزاج کو جانتے تھے یہ جو بات ہے یہ ڈانٹ ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم کی طرف رجوع ضروری ہے انہوں نے سمجھا کہ ہمارا رسول ناراض ہے آج چودہ سو سال بعد بیٹھ کے کوئی قول سن لے رسول کا ہم کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے اس کا آج جو بھی پوچھو گے بتاؤں گا نہیں آج جو بھی پوچھو گے بتاؤں گا ایسا ہے وہ ڈانٹ ہے اس کے اندر تو کہا کہ رونے لگے فارا ابی ایک صاحب کا حال یہ تھا کہ انہیں جب بھی جھگڑے آپس میں ہوتے لوگوں کے اس کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جاتا تو وہ یعنی اس کے باپ کی نسبت کسی اور سے کر دیتا ہے تو فلاں اولاد ہے آر دلانے کے طور پر فقا اللہ من ابھی اللہ کے رسول میرے باپ کون ہے اب وہ سمجھے کہ پوچھنا ہے تو پوچھو قال خدا با کا خدا بیرا با باپ ہے عمر لیکن تجربہ کار صاحبی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو مزاج رسول سے تھے کھڑے ہوئے رباسیندین صلی اللہ علیہ وسلم رسول فکر کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فتنہ نہیں چاہتے ہم لوگ ناؤد ہم گمراہ ہونے سے اللہ ہم کو بچائے کہ ہمارا رسول ہم سے ناراض ہو گیا کہیں اللہ ہم کو فطرے میں نہ ڈالتے تو کھڑے ہو کر انہوں نے ادب کے ساتھ کہا اللہ کے کہ رسول ہم راضی ہیں ایسا نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے راضی نہیں ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی اسلام ہمارا دین راضی تاکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ چھنٹا کیونکہ امت کی دین پر رضا رسول کے لیے خوشی کا سبب ہے تو کھڑے ہو کے اس طرح سے کار آگے حدیث ہے امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سعال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دینا یہ بھی منع ہے ایسا سوال پوچھنا جو بے فائدہ سوال ہے اور رسول کی شان کے مطابق نہیں ہے اس پر بھی آپ ناراض ہوئے وہ بھی منع ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے وضاحت تفصیل آنے سے پہلے خام خواہ محرمات کے بارے میں پوچھنا تو یہ بھی جو ہے جس کی وجہ سے حرام ہو جائے چیزیں یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پچھلے لوگ جو ہلاک ہوئے وہ انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے لیکن اختلاف سے پہلے کیا کہا کثرت کی سالی کے سوالات کی کثرت کی وجہ سے اور پھر اس کے نتیجے میں انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے سوالات پوچھ پوچھ پوچھ کے تفصیلات آپ دیکھیں یہود کو کیا کیا بنی اسرائیل نے ان ان اللہ گا رہا اللہ کا حکم ہے بقرہ بقرضوا کرو کیسی ہونا چاہیے وہ ہو؟ ایسی ایسی ہونا چاہیے اتنی عمر کی ہو یوں ہو کیسی ہو ذرا اور تفصیل بتائیے ایسے رنگ والی ہو نہیں ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا اور تفصیل بتائیے ذرا پوچھ کے اللہ تعالی سے ایسی ہونا چاہیے تفاصل جب بڑھتی ہے تو تاقید بڑھ جاتی ہے مشکل بڑھ جاتی ہے حکم اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اور جتنا مشکل ہوگا کرنا مشکل ہوگا کیوں کا جتنا حکم دے کوئی بھی گائے پکڑ کے لاتے اس کو ذبح کرتے تھے مسئلہ ختم ڈیٹیل بتائیے اتنی ڈیٹیل میں جانا کہ وہ عمل مشکل ہو جائے یہ ہلاکت کا راستہ اسی لیے کیا کہا وہ و مکا دوں یہ پہلون تو کیا انہوں نے لیکن کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے ایسا حال تھا ان کا کہ نہ کریں گے فرار کے لیے سوال پوچھنا یہ بھی بنا ہے اتنا پوچھنا اتنا پوچھنا ڈیٹیل کہ وہ چیز قابل عمل ہی نہ رہے وہ ایسی کوئی گائے ہی نہ ملے ایسی کوئی گائے ہی نہ ملے مسئلہ ہی قدم نہیں مل رہی ہم کو گائے تو یہ بھی چیز کیا ہے یہ بھی چیز ممنوع ہے تو اس سے کیا ہوئے وہ حالات ہوئے کہ ایسے اس نیت سے سوال پوچھنا کہ اللہ کے امر سے فرار ہو یا اس نیت سے سوالات پوچھنا کہ اللہ تعالی کی محرمات میں سے فراد اللہ کے حکم کرنے سے بچ جائیں یہ اللہ کی حرام چیز اس کے لیے کیا ہو جائے آسان ہو جائے تو یہ بھی چیز منع ہے تو کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء سے خوب سوالات پوچھنے اور ان کے ساتھ اختراب کرنے کی وجہ سے ہلاک پوچھے سوالات کی ایک صورت یہ ہے کہ مطالبات کریں نبی سے مانگنا موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ایسے مطالبات کی ارن اللہ حجا اللہ کو ہم بالکل ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں عیسائیوں نے انزل علینا من آسمان سے ہم کو معاہدہ اتارو ایک دسترخوان اترے کھانا ہم دیکھ کے ہاں اللہ کی طرف سے آپ رسول ہیں اور واقعی پکے ہم ہو گئے اطمینان ہو گیا نہیں ایسے ایسے مطالبات کرنا آپ دیکھئے مثلا سے کتنے مطالبات کیے بند و سلوا نازی ہو رہا ہے تو ان کو دوسری چیزیں چاہیے وہ ہم کو چاہیے تو اس طرح کے مطالبات جو ہیں یہ بھی سوال کی شکل ہے کہ رسول کو مطالبات کے ذریعے سے پریشان کرنا مانگنا سالام دونوں, دونوں چیزیں آتی ہیں پوچھنا بھی آتا ہے اور کسی چیز کو مانگنا بھی آتا ہے اصل وہ مانگنا ہی ہوتا اس لئے مانگ ہے اس لیے کہ جواب مانگتا ہے آدمی اصل و مطالبہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول کے باب میں یہ چیز ممنوع ہے اچھی چیز نہیں آپ نے فرمایا فا امر تم فا ماں کہ جس چیز سے تمہیں منع کر دو رک جاؤ اور جس کا حکم دے دو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرو یہاں دو باتیں دیکھنے کی ہیں ایک یہ کہ استطاعت کی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمورات میں لگائی ہے جس کا حکم دوں جو کرنے کے لیے کہوں اپنی استطاعت کے مطابق کرو لیکن یہی بات آپ نے منع کی بھی چیزوں میں نہیں کہا کہ جس سے منع کروں اپنی استطاعت کے مطابق رکو علماء نے کہا وجہ اس کی ہے کہ حکم جو آپ دیں جو مأمورات ہیں جس کا امر ہے ایسا کرو اس میں ہر ایک کی استطاعت الگ ہوتی ہے نماز پڑھو کو مل قانتی اصل حکم اللہ کا قیام ہے نماز میں لیکن بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یا ناؤ میں غرق ہونے کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ انسان کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے جیسا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا ان کو بواسی کی بیماری تھی تو کہتے میں نے, بخاری نے اس کو کیا اور کھڑے کہ کہ ہو کر نماز پڑھو اگر یہ نہ کر سکو تو بیٹھ کر اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو لیٹ کر تو اب دیکھیں نماز پڑھنے کی استطاعت الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ہوگی بلکہ بعض اوقات کسی امر کی استطاعت کلیتن انسان میں نہیں ہوگی جیسے آدمی بستر پر پڑا ہے اور حرکت ہی نہیں کر سکتا ہے پر لس کو ہوا ہے مال خوب اس کے پاس ہے حج کو نہیں جا سکتا تو جب تک اس حال میں ہے حج اس سے ثابت ہے یا ایک آدمی ہی نہیں بلکہ فقیر ہے جتنا کماتا ہے خرچ ہو جاتا ہے اس پر زکات بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مالی نہیں اور مکلف ہی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت اسلام کی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور جب غیر مسلم کے سامنے آپ پیش کریں دین کی بات کو وہی بتائیں اس کو کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں احکام میں انسان کی رعایت کا انسان کے احوال کا اور استطاعت کی پوری ریایت ہے جو نہیں کر سکتا ہے اس کا مکلف ہی نہیں ہے ہر آدمی ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انسانوں کو مختلف استطاعتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کوئی آدمی کسی چیز میں کم ہے کوئی آدمی بہت انٹیلیجنٹ ہے کوئی سیدھا سادہ ہے محنتی ہے اگر سب اکول ہوتے تو کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہے کوئی کسی کے ہاں جواب نہیں کرتا کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس وہ نہیں ہے تو یہ دنیا میں تفاوت جو اللہ نے رکھا ہے کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ اور چیزیں اللہ نے الگ الگ باٹی ہیں تو کوئی آدمی اس کو نا انصاف ہی نہ سمجھے اگر سب برابر ہوتے تو یہ مصیبت ہو جاتی کسی کی گری ہوئی چیز بھی کوئی اٹھا کے نہیں دیتا کیونکہ سب اکول ہے سب کے پاس برابر پیسہ سب کے پاس برابر خوبصورتی سب کے پاس برابر صحت سب کے پاس سب انٹیلیجنس سب برابر کوئی کسی کی مانتا نہیں دنیا کی کتنی ہو جاتی لیکن ڈپینڈنسی جو اللہ نے رکھی ہے یہ استطاعت کے کم زیادہ ہونے کا نتیجہ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے کچھ نہ ملنا بھی خیر ہے اس, اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے تو ایک چیز جو انفرادی سطح پر شر دکھائی دیتی ہے وہ اجتماعی سطح پر خیر ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ عوامل کے بارے میں کہا تم اپنی استطاعت کے مطابق کرو جو تم سے ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے کرو اس سے علماء نے اصول لیا کہ انسان کی استطاعت کے بقدر وہ مکلف ہے اس سے زائد اگر کوئی چیز ہے مکلف نہیں لیکن جتنی استطاعت ہے اس کا مکلف ہے جیسے ایک آدمی ہے پانی اس کے پاس ہے وضو اور غسل کا مکلف ہے پانی اگر نہیں ہے تو غسل اور وضو سے صافت ہوگا اس وقت وہ تیمم کرے گا اس وقت وہ کیا کرے گا, تیمم کرے گا. یا لیکن اگر ایسا ہو مثلا ایک آدمی کے سر میں چوٹ لگی ہے اور وہ غسل سر پر سے نہیں کر سکتا ہے تو اب کیا کریں تو اب نمازا کی روایت اور شیخان نے بھی اس سے استدلال کرتے بتایا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے مار ڈالا اس کو اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اپنا سر چھوڑ دیں اور باقی بدن پہ پانی ڈال دے غسل کر لے تو جتنا حصہ جسے زخم ہے سر میں چوٹ ہے اتنا حصہ چھوڑ دیں لیکن بقیہ کا دوہنا اتنا ہی ہوگا کیونکہ اس کی استطاعت ہے اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے ایسے کئی احکام اسلام کے ہیں تو جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنے کا مکلم ہے قیامت کے دن کسی کا مطالبہ ہوتا ہے کسی کو اللہ نے اندھا بنایا کسی کو بہرا بنایا کسی کو گونگا بنایا کسی کو اپاہج بنا وہ چل اچھا نہیں سکتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر اب آدمی اس چیز کو ظلم کے طور پر دیکھے تو جاہل ہے اللہ رب العالمین نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس کا اتنا ہی امتحان ہے یہ نہیں کہ سب کے برابر وہ کچھ نہ کر کے جتنا کر سکتا تھا اتنا کر کے وہ اعلیٰ جنت لے سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے کوئی حکم توڑا نہیں اگر اس کے لیے مشکلات ہیں تو سہولیات بھی ہیں اگر اس کے لیے مشکلات ہیں تو اس کے لیے سہولتیں بھی ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی نعمت ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک دائرہ ہے اس میں وہ کتنی استطاعت رکھتا ہے اس کا اتنا ہی مطالبہ اس سے ہے اتنا کر کے وہ جنت پا سکتا پوری دنیا ایکول ہو سکتی نہیں ہو سکتی تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی نعمتوں میں سے ایک نیمت اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں جس چیز سے اب یہاں سوال پیدا تھا کہ منہیات میں ساتھی کیوں نہیں اور منہیات میں کرنا کیا ہے تجھ کو نہیں کرنا ہے تجھ کو میں شراب نہیں پیوں گا جتنا ہو سکے یہ کیا مطلب ہے نہیں پینا ہے تجھ کو بھائی جانا ہی نہیں ادھر اٹھانا ہی نہیں جان اس کو حالت تک یہ ساری تیری استطاط کا کیا ہوا ترک میں استطاعت کا کیا ہوا نہیں کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے میں بری بات نہیں بولوں گا تو چپ رہنا تیری بس میں ہے ایسا کوئی نہیں کوئی ہے چپ رہنا میرے بس میں نہیں ہے کوئی بھولتا ہے ایسا کہ میں چپ رہنا میرے اختیار میں نہیں ہے اختیار میں ہے ایسے تھوڑی نا ہوتا ہے کہ اپنے آپ بول رہا ہے اختیار ہی نہیں میرا کوئی کہہ سکتا ہاں میں نیند میں بولتا ہوں وہاں تو مکلم ہی نہیں القلم عن طلاب تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا لیکن وہ شہواس میں کیا آدمی چپ نہیں رہ سکتا ہے گنا سے تو اس میں استطاعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ ممان آٹ کی جتنی چیزیں ہیں اس میں ترک ہے بس تو ترک میں تو انرجی کچھ ویسٹ نہیں ہوتی تو اس میں کہاں سے لہٰذا اس لئے آپ نے فرمایا جو کرنے کا کام ہے اس میں استطاعت الگ الگ ہوگی جو چھوڑنے کا کام ہے سر آپ چھوڑ سکتے کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو احتیاط ہی اس کا نہیں کرنا لہٰذا یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں جس سے روک دوں اس سے روک جاؤ اور جس کا حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کرو اللہ تعالیٰ فرماتا لَا اللَّهُ نفسًا اِلَّا البقرہ میں اللہ کلسل آئے گا سویل البکرام اللہ فرماتا ہے اللہ تعالی کسی کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی استطاعت میں نہ ہو اس آیت کو بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں ترجمہ تکلیف والا تھا تو تکلیف سنتے ہی ہم کو جو ہے دنیا کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے سر دکھنا ہاتھ دکھنا پاؤں دکھنا ٹھوکر لگنا زخم معاشی تنگی تکلیف تو دنیا کی آدمی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو کہتے کہ تکلیف میرے برداشت کے باہر ہو گئی ہے کینسر کا پیشنٹ ہے ایکسیڈنٹ ہے جلا ہوا پیشنٹ ہے صومالیہ وغیرہ ملکوں میں پانی نہیں پینے کے لیے بھوک سے پیاس سے لوگ مر رہے ہیں تو یہ تو تکلیف زیادہ ہے نا کہ بھوک سے بھر گیا انسان کیا کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے اس کو تو کیا مطلب ہے آپ کا یہ تکلیف شرعی ہے مکلب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے کہ یہ کرے اگر نہ کرے تو پکڑ ہوگی وہ مکلف ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قیامت کے دن اس بارے میں محاسبہ ہوگا لاس اللہ کسی کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالتا ہے جس کی اس میں طاقت نہ ہو آج طاقت ہے تو آج مکلف ہے ہو سکتا ہے شام تک طاقت نہ ہو تو مکلف نہیں رہے گا تو جیسے ہی انسان کی استطاعت میں فرق آتا ہے اس کی تکلیف شریر مکلف ہونے میں بھی فرق آ جاتا ہے اسی لیے ایک آدمی مثلا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اب وہ بیمار ہے تب یہ ٹھیک نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا تھا نماز میں اس کو احساس ہوا کہ میں چکر آ کے گر جاؤں گا اگر کھڑا رہا تو اب اب وہ نماز ہی کی حالت میں قیام میں بیٹھ جائے گا اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیوں قیام اس پر فرض ہے لیکن اب جب اس کو گرنے کا ڈر ہو گیا تو فوراً اب وہ مکلف کھڑے ہونے کا نہیں رہا اب کیا ہے وہ بیٹھ جائے گا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا مثلاً ناؤ میں ہے کھڑے ہو کے پڑ رہا تھا لیکن ڈر ہوا کہ ناؤ ڈولنا شروع ہوگی تو واہن آ گیا اب گر جائے گا چوٹ آ جائے گی وہ فوراً بیٹھ سکتا ہے نماز جاری اسی حال میں رکھ سکتا ہے اتنا بڑا قاعدہ شریعت کا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان کی استطاعت کے مطابق اس کو امر کی تعمیر کرنا ہے کتنے احکام اس کے تحت ایک انسان یعنی لباس اس کے پاس ہے نہیں ہے کتنا لباس ہے کتنا ڈھاپنا ہے اس کو کون سے اس سے زیادہ مقدم کرے گا جتنی تیری طاقت اتنا کر جتنے احکام ہیں اس میں جتنی طاقت تیری ہے اس کے مطابق تو کر تو یہاں مراد یہ ہے کہ تیری استطاعت جتنی ہے اتنا محاسبہ تیرا ہوگا جس چیز کی استطاعت نہیں تھی اس پر محاسبہ بھی نہیں ہوگا جس چیز کی استطاعت نہیں تھی اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اس پر سزا بھی نہیں تو جہاں کپاسٹی نہیں ہے وہاں سزا بھی نہیں ہے وہاں اس سے محاسبہ اس کا نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے فتح اللہ مست و اتیڑوں جتنا تم سے ہو سکے پرہیزگاری اپناؤ پرہیز گاری اختیار کرو وہ سناؤں اکیلو اور سنو اور مانو اس آیت سے اور اور دوسری آیتوں سے اللہ تعالی نے اور رس العلما نے اس سے بعض منہیات میں بھی ایک قاعدہ بیان کیا ہے لیکن وہ فیل نہیں ہے اجتناب ہے اجتناب میں کیا سہولت ہے اس کو بھی سمجھیں مثلا ایک انسان سفر میں ہے یا بعض خاص حالات میں کھانا اس کو نہیں مل رہا ہے اب مردار حرام ہے جو جانور اپنی موت مر جائے وہ حرام ہے شرعی طریقے سے اس کو زبا نہیں کیا گیا ابھی آدمی ایسی حالت پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا بہت غرل اس کو ہوگا تکلیف اس کو ہو رہی بھوک کی شدت ہے سے بھوک نہیں لگی ہے ایک دم ایسا ہے کہ اس کو درد ہوگا اس ایسی حالت میں وہ اس مردار کو بھی کھا سکتا ہے اگرچہ اصل حکم کیا ہے اس کے لیے مردار حرام ہے لیکن اس حالت میں اس ازتراری حالت میں فمن دن کی جو مجبور ہو جائے چاہت خواہش اس کی نہ ہو شریعت سے خروج کا ارادہ بھی اس کا نہ ہو تو ایسی حالت میں ایک انسان رغبت والی حالت میں نہیں ہے نہ شریعت کی حد پھلان کا اس کا ارادہ ہے بقدر حیات اپنی زندگی کی بقا کے لیے کچھ مردار کھا لیتا ہے تب یہ گناگار نہیں ہوگا تب یہ گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اسم اس سے اٹھا لیا گیا اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقد فصم الحرم علیکم اللہ مت ارئی اللہ تعالی نے صاف تم کو بتا دیا ہے کہ اللہ نے تم پر کیا آرام کیا ہے ہاں مگر وہ چیزیں جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ تصویر بنانا کیا ہے فوٹو بنانا اپنا جائز نہیں ہے کاغذ پر کپڑے پر تصویریں بنانا جائز نہیں ہے لیکن دیوار پر بھی جائز نہیں اس طرح سے اس کو بنانا جائز نہیں ہے لیکن ایک انسان ہے اس کو بنانا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا اس کو مجبور تصویر بنانی پڑے گی ایسے کئی احکام ہیں جن میں استرار کی حالت میں ایک ممنوع چیز کی بھی گنجائش اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا احتکاب بھی کرے گا تب بھی اس کے لیے گنا نہیں رہے گا دونوں میں فرق ہے ایک یہ کہ ایک انسان اس وقت میں مجبور کر دیا جائے خارجی عوامل ایسے ہوں یا داخلی عوامل ایسے ہوں جن کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے کہ ایک انسان ہے مثلا جا رہا ہے کسی علاقے سے لوگوں نے پکڑ لیا مشرقین نے اور کہا کہ بولو میں اسلام کو نہیں مانتا اسلام اچھا دین نہیں نوز بلّہ اب اگر یہ نہیں بولتا ہے وہ قتل کر ڈالیں گے یقین ہے کہ مار ڈالیں گے اور اگر بولتا ہے تو غالب گمان ہے مستقبل تو اس کو نہیں معلوم لیکن غالب گمان ہے کہ چھوڑ دیں گے تو اس میں رخصت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا جملہ زبان سے بول سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے عظیمت کیا ہے عظیمت یہ کہ نہیں بولتا میں ماں ڈالو جلا دو کاٹو ٹکڑے کرو کچھ بھی بولو نہیں بولو تو وہ عظیمت ہے لیکن اسلام میں عظیمت والوں کے لیے بھی حکم ہے اور رخصت والوں لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں کہ جو چاہے یہ کہ نہیں مجھ کو اعلیٰ درجہ چاہیے اور میں گنجائش کے باوجود نہیں بولوں گا اس کے لیے وہ عظیمت چاہیے دوسرا رضی اللہ عنہ کو دیکھی مار رہے ہیں مار رہے ہیں چپ نہیں احٹس کیا کہہ رہے ہیں احٹس لیکن دوسرے صحابہ ہیں تو ان کو امار میں آسر وغیرہ دوسرے صحابہ ہیں ان کو مار رہے ہیں اللہ کے رسول ایسا ایسا ہم سے بلواتے ہیں ایسا بلواتے ہیں ہاں لیکن ہمارا دل اس پر راضی نہیں ہوتا ہے کہا ٹھیک ہے جب پھر سے بلوائیں تب وہی بولنا جس جیسا کہتے ہیں قرآن میں آیت اللہ نے نازل کی تو بعض ممنوعات کے سلسلے میں بھی اضطراری ہاتھ یہ نہیں کہ آدمی کہ اللہ نے منع کر دیا بچنا ہی بچنا ہے اس سے تو اب ہماری تنگی ہو گئی مشکل ہو گئی اسی حالت میں ہم کیا کریں تو ایسی صورت میں انسان کے لیے مجبوری میں وہاں بھی گنجائش ہے لیکن وہ استطاعت کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہ میرے سے جتنا ہوتا میں آرام سے بچوں گا ایسا کہ مطلب میں شراب پیتا ہوں تو آج میں ان شاء اللہ تھوڑی پیوں گا پھر کل تھوڑی کم کروں گا پھر تھوڑی کم کرتے کرتے کروں گا بیڑی تمباکو چھوٹتی نہیں ہے تو دن میں چار پانچ مرتبہ پابندی سے کھاتا ہوں ہر نماز کے بعد تو اب کیا کروں گا تھوڑا تھوڑا ایک ایک یہ تیرے اختیار سے تو کر رہا ہے اس میں تو یہ تیلے جائز نہیں کہ تو اس طرح سے کرے اس میں ترک ہے چھوڑ دینا ہے باہر انتمنت چھوڑ دینا ہے لیکن یہ کہ باہر سے کوئی ایسی مجبوری ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے اس وقت میں اللہ نے جو رخصت رکھی ہے وہ مشروع ہے اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں دونوں میں فرق ہے استرار میں فرق ہے اور استطاعت والے معاملے میں فرق ہے تو یہ چیز جو ہے یاد رکھنے کی ہے تو اس, اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا اور یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسا اللہ کا حکم ہے یعنی قرآن کے حکم میں اور حدیث کے حکم میں ہم تفریق نہیں کر سکتے کہ قرآن کا حکم بڑا ہے حدیث کا چھوٹا ہے اللہ نے کیا فرمایا قل عقی اللہ اور رسول این ابھی آپ کے یہ اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی فرما برداری کرو ان فَإِنَّ يُحِبُّ ال <الکافرين> تو جو پیٹ پھیر کے نکل جائے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے اس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیت کا انکار کرنے والا اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا اور رسول کی حدیث کا اور رسول کی رسول کے حکم کا انکار کرنے والا دونوں برابر ہیں دونوں کافر ہیں تو دونوں میں آپ تفریق کیسے کر رہے ہیں قرآن نے کیا بتایا اللہ کی مانو رسول کی مانو اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ کی نہ مانے تو کافر رسول کی نہ مانے تو گناہ یہ تفریق اللہ نے کی نہیں چاہے اللہ کا انکار کریں اللہ کی بات کا انکار کریں یا رسول کی بات کا انکار کریں آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے تو دونوں کا جو معاملہ ہے یہ برابر ہے اگرچہ مستر کے اعتبار سے قرآن اور سنت دو الگ مستر ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ دونوں کس کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان نہ علینا جم آ قرآن و ادا کر ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کر دینا ان نہ علینا جم آرآن اور اس کا پڑھوانا آپ سے آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کا پڑھوا دینا یہ دونوں ہمارے ذمہ ہیں فیدا سرانہ پتب قرآن جب ہم پڑھیں اس کو قرآن کو تو دھیان سے سنیے فیدا سرانہ ہو پتب جب ہم پڑھیں تو دھیان سے سنو اس کو اور تم نہ ان نہ علی پھر اس کا بیان اس کی, کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے تو قرآن کا متن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی توضیح طویل بھی اللہ کی طرف سے ہے ان نہ علیہ اس کا بیان کر دینا وضاحت کر دینا بیان کے معنی کیا ہے وضاحت کلیرفیکیشن ایکسپلینیشن یہ ہمارے ذمہ اللہ نے کہا تو ہم یہ ہی مانتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور قرآن کا فہم اور بیان اور توضیح اور طبیعین بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے لہذا دونوں کو ماننا ضروری ہے تو آپ نے فرمایا حدیث کیا ہے اس حدیث کو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں کہ آپ نے فرمایا ماں تو مان دوں جس سے میں منع کر دوں یعنی کہ اللہ منع کر دے کیا کہا میں منع کروں اس سے رکوں اور جس, جس کا حکم دے دوں اس سے جتنی استطاعت ہو تم اس کا اہتمام کرو آپ دیکھیے کئی احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں ریشم پہنے کے نہیں پہنے اس بارے میں سراہد سے نہیں ہے کئی نکاح کی قسمیں ہیں قرآن میں وہ نہیں ہیں ساری تفاصل جو ہے یہ کہاں ہیں تجارت کی کئی قسمیں ہیں سراج سے قرآن میں نہیں ہے تو جو بھی تفصیلات ہیں وہ کہاں ملیں گے آپ کو حدیث میں اور اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو رسول کو کیوں بھیجتا اللہ تعالی ہر ایک کو فرشتہ آگے ایک کاپی دے کے چلا جاتا قرآن کی اس کو ماننا پڑے گا یہ اللہ کی طرف سے آیا پڑھو اس کو اور اس کی فرما برداری کرو رسول بھی ضروری تو رسول نے جو بتایا ہے اللہ نے اس کو لازم قرار دیا اس لیے کہا جو رسول کی فرما برداری کریں اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی تو یہاں پر دونوں کا معاملہ برابر کر دیا اللہ تعالی نے حکم کے اعتبار سے رسول اللہ کے بندے ہیں لیکن رسول چونکہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں لہٰذا آپ کی بات آپ کی نہیں ہے کہ آپ بندے کی بات اس کو کر دیں اور اس کو کم تر مقام دیں وہ اللہ ہی کی بات ہے اللہ ہی کا حکم ہے تو پہنچانے والا اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے بات کو دیکھا جاتا ہے کہ بندے ہیں کوئی کہے جیسے منکرین حدیث کرتے ہیں اللہ بڑا کہ رسول بڑا تو آپ نے کہا کہ اللہ بڑا تو اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی بات بڑی کہ اللہ کی بات بڑی آپ دیکھیں غلط جا رہے ہیں اسے. کیونکہ یہاں کیا ہے رسول کی بات تو اللہ ہی کی طرف سے ہے رسول کی بات کہاں سے ہے اللہ کی طرف سے ہے دین کے معاملات میں جو بھی آپ نے کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر کہیں گے پھر جب رسول کی بات سے بڑھ کے اللہ کی بات ہے تو رسول کی بات قرآن سے ٹکرا ہے تو کس کی مانو گے ہاں قرآن کی مانو گے تو چھوڑ دو حدیث کو ایسی ہر حدیث کو چھوڑ دو جو قرآن سے ٹکراتی ہے چاہے وہ صحیح ہو تو اس طرح سے جو لاجک ہے یہ غلط ہے رسول کی بات قرآن کی توضیح ہے قرآن کے عام میں سے خاص کرنا اگر ایسا نہیں کرے گا آدمی گمراہ ہو جائے گا ایسا نہیں کرے گا رسول کی بات چھوڑ کے قرآن کی بات لے گا آدمی گمراہ ہو جائے گا جسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ بس قرآن کافی ہمارے لیے ٹھیک ہے لو عمل کرو وہ تما کم تم تولو جوہ کم جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھو بازار میں ہو گھر میں ہو ہر وقت کہاں رکھنا چہرہ نہیں نماز میں ہے بتاؤ قرآن میں کہاں ہے قرآن سے نکال کے بتا دو کہ بھائی نماز کے بارے میں ہے وَمِنْ مین تو فَوَلِّ تب فول جہاں کیسا حرام وہ تو رسول گری ہوا مسلمانوں کی بھی کیا ہے وہ ہے تو ماں تم جہاں کہیں ہو پکنک میں ہو جاب پہ ہو مسجد میں ہو کہیں بھی ہو فول جو حکم شرا <شَقْرَة> اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کہاں اس میں نماز کے بارے میں یہ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے نماز کے بارے میں نہیں چاہیے حدیث؟, حدیث ہماری حدیث ہمارے پاس واپس چلو آپ قرآن کے اوپر کیسے چلیں گے کتنے احکام ہیں آدمی دیوانہ ہو جائے گا لہذا قرآن کی توضیح کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھنا ضروری ہے آپ کا عمل بھی دیکھنا ضروری ہے یہ بہت اہم حدیث ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے آپ نے کیا فرمایا جیسے مثال قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا عَنِ قُلْ هُوَ أَذًا النِّسَاءَ فِي وَلَا حَتَّى <يَطْحُرًا> لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ حیض تکلیف دہ چیز ہے یا ایک ناپاکی ہے ادا دونوں اعتبار سے استعمال اور ناپاکی سے چونکہ اذیت پہنچتی ہے فطرت سلیمہ کو اس لیے اس کو عزا عزا کہا گیا گندگی کو بھی ازا کہا جاتا ہے تو یہ تکلیف دینے والی چیز ہے اور یہ گندگی ہے نجاست ہے حیض کا خون ناپاک ہے لیکن حیض پر دوسرے خون کو قیاس کر سکتے نہیں وہ خاص خون ہے وہ نجس ہے لیکن سر سے نکلنے والا ہاتھ سے نکلنے والا خون نجس اس کی دلیل نہیں ہے تو کہا آپ سے حیض کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہیے کہ یہ نجاست ہے فرتزل نسا اپل مہیب تو عورتوں سے دور ہو جاؤ حیض کی حالت میں اولا تقرب ہو اور ان کے قریب ہی مت جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ابھی جو قریب نہیں جانا کا مطلب کیا ہے جیسے غیر مسلم یا جیسی یہودی عورتوں سے بالکل دور رہتے ہیں قریبی نہیں جا رہے چھوڑے بھی نہیں ان کو تو کیا اس طرح سے عورت گھر کے کونے میں بیٹھے گی یا کسی ایک الگ روم میں بیٹھے گی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا دور اس کے سائز میں بھی دور رہے گا تو قرآن میں تو قرب کے بارے میں تفصیل نہیں ہے لیکن حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اس کی رواج ہے نکا کے مانا ہو جمع کے ہوتے ہیں کہا تم بیوی کے ساتھ تمام چیزیں برت سکتے ہو سوائے جمع کے محبت کا سلوک اس سے کر سکتے ہو کھانا وانا بنا رہی روٹی ہے ساری چیزیں اس کو چھونا ہے اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے سب چلے گا جمع نہیں چلے گا تو اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس قرب کے معنی کیا ہے اسی لیے ہتاش آپ دیکھیے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہتاشا فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے وہاں صرف انسیت کا معاملہ نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر شہر کو کرنا بھی چاہیے صرف دل میں نہیں واقعی اظہار بھی اس کا کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں بھی ایک انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اپنی بیوی کے گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی نجاست کا معاملہ نہیں ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس کی گود میں سر رکھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فرماتی میں ہڈی چوس کے دیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے میں نے کھایا ہے وہیں آپ اپنا اپنے ہونٹ اپنا منہ رکھ کے وہیں سے چوستے تھے ہڈی میں پینے کا برتن اس سے پانی پیتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی جہاں سے میں نے پیا ہے آپ وہیں سے پیتے کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا بتا رہے ہیں امت کو کہ دیکھو یہ نجس نہیں اس کا لعاب ناپاک نہیں اگر صحت کی حالت میں ہے اور محبت کا اظہار وہ اپنی جگہ ہے کیونکہ آپ کا مقام صرف شوہر کا نہیں تھا آپ کا مقام شوہر اور امت کے لیے اسوہ دونوں کا تھا اور آپ نے بہترین طور پر اس کو جمع کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت آپ کے بعد پچاس سال تک زندہ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس عمر میں نکاح ہونے میں یہ مسلحت بھی ہے کہ امت کو آدھی سینچری تک رسول کریم صلی اللہ علیہ کی حیات گھریلو زندگی کا مکمل ڈیٹا مل سکے ایک شخص زندہ شخص گواہ باقی رہے جو قریب ترین شخصیت ہے رسول کی جس کی گود میں رسول صلی اللہ علیہ نے دم دھوا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آدمی بعض وقت ایک ہی اینگل سے ایک چیز کو دیکھتا ہے تو سڑا ہوا دماغ ہوتا ہے سڑی باتیں دماغ میں آتی لیکن آدمی اگر صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھے بہت ساری چیزیں اس پر واضح ہوتی ہیں آج شا اللہ تعالیٰ کا آپ کے بعد باقی رہنا اپنے سالوں یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب ان کی عمر کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو اور امت کو دی یادداشت ایسی زبردست ایسی ذہین عورت تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں بھی آپ کو ملے گا کری مت جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے قرب اختیار کر رہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن کی آیت میں جو قرب ہے اس سے مرا جمع ہے ورنہ اتنے قریب کہ احتقاب کی حالت میں ہیں بیوی ہیسے ہیں آپ اپنے کمرے سے اپنے دروازے سے سر اپنا اپنے کمرے میں کر رہے ہیں اور تاعشہ غسل دے رہی ہیں اور کنگی کر رہی اللہ کے نبی صلی اللہ صلاحم کی کیا آپ خود نہیں کر سکتے کوئی آدمی الٹا بھی دیکھ سکتے کچھ سر بھی نہیں دھو رہے نوزب اللہ بیوی سے اتنی خدمت لے رہے کر اسی لیے تو شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں نوز باللہ یہ حکومت کو دکھانے کے لیے کہ ایک تو یہ کہ بیوی شوہر کا اتنا قریبی تعلق ہے خوشی خوشی شکایت کی خوشی خوشی کی بعض مستشتقین کو بعد میں تکلیف تکلیف کو مسلمان مسلمان عورتوں عورتوں کی سے زیادہ کیا ایسا کر رہے ہیں وہ تو شکایت نہیں کرتاشہ نے شکایت نہیں کی کہ میرا نکاح اتنا جلدی کیوں کیا بلکہ ایک مطلب آپ نے ناراض ہو کے بیویوں سے الادا ہو گئے رونا دھونا شروع ہو گیا وہاں اور اختیار دیا چاہے تو تم جو معلومات لے کے الگ ہو جاؤ یا رسول کو چنو کیا چنا انہوں نے رسول صلی اللہ اور اس کو چنا تو وہ تو خوش ہیں یہ جی پریشان ہیں اتنے نکار کیوں کیے تو یہ جو مصیبت ہے یہ لوگوں کی مصیبتیں مجھ سے کی اور غیر مسلموں کی زیادہ ہم دار کے ہیں کچھ معاملات میں ہیں بہرحال تو یہاں پر آپ دیکھیے رسول صلی اللہ اور اس نے کیوں کیا ایسا تاکہ امت کو معلوم پڑے شریر تو یہ پوری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے بہت اہم ہے اور اس میں اصل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا چاہیے اور آپ کے ممانعات کو سے بچنا چاہیے اور بے جا سوالات پوچھنے سے بھی اس میں احتراض سکھایا گیا ہے آگے بھی اس بارے میں بات آئے گی کہ آدمی بے فائدہ چیزیں جو اس کے مطلب کہ نہیں ہے ایسے سوالات پوچھے ان سے علیہ السلام کا جو آسہ تھا وہ کون سے پیڑ کی لکڑی تھی کیا ضرورت ہے اس کی کچھ کیا کرے گا کیا اس جنم میں جائے گا معلوم ہوا تو کت... کے کتے کا نام کیا تھا کیا کرے گا کیا کرے گا مطلب ضرورت ہے اس کی اس کے کتے کا نام اگر نہیں معلوم پڑا تو اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا مطلب کیا ہے کچھ معاملہ رکھا ہوا ہے لیکن بعض اوقات لوگ ایسے سوالات کے چیمپئن ہوتے ہیں بلکہ بعض کسی دور کی کسی جو ہے ردی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں کسی جھوٹی بات کو پڑھ لیتے ہیں اور ہر مولوی پہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں ہر عالمی کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں اور جب آدمی بولتا ہم تو کبھی پڑھے نہیں دیکھو. ہم نے پڑھے اس کو کتنے بڑے علامہ ہیں لیکن انہوں نے اس کو پڑھا نہیں لیکن ہم نے اس کو پڑھا اس کو اس سنجے کے آداب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ صفائی دائیں ہاتھ سے کرے گے بائیں ہاتھ سے جو معلوم ہونے کی چیزیں ہیں وہ تو اس کو معلوم نہیں ہے لیکن جو ضروری نہیں ہے دین میں بلکہ غیر ضروری ہے اس کے پیچھے ایسا آدمی پڑ جاتا ہے تو یہ کثرت سوال جو ہے بے فائدہ سوالات پوچھنا یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سوالات پوچھ پوچھ کے آدمی کی مزاج میں بس باتیں کرنے کا مزاج بن جاتا ہے عمل کا مزاج نہیں رہتا ہے اسی لیے بہت سارے لوگ جو سوالات کے ماہر ہوتے ہیں وہ عمل کے ماہر نہیں ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے علمی تحقیق پوچھنا باریک میں بال کی کھال اتارنا اس کے تو ماہر تھے لیکن عمل کے اعتبار سے کورے تھے عمل کے اعتبار سے کورے اس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ تم سوالات پوچھنے کے تو ماہر ہو نبی سے لیکن عملی طریقے میں تم نبی سے اختلاف کر رہے تمہاری زندگی الگ ہے تمہاری زندگی میں کیا ہے تعمیل نہیں ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالو کھو دو کورے دو سوال پر سوال سوال پر سوال, پر سوال پوچھو علماء سے بعض واد لوگ پوچھتے ہیں بھاری بھاری سوالات علما سے پوچھیں گے لیکن عمل نہیں عمل کا نام نہیں تو یہ بھی چیز جو ہے دین میں غیر محمود ہے تو یہ جو پوری حدیث ہے یہ اصل ہے تعمیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تعمیل زندگی میں ہونا چاہیے اپنی اتحاد کے بخط چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر دس اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے حلال كمائي اور قبولية دواء یا قبولية آمن عن أبي حريضة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا من الطيبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحَةً وقال تعالى یا ای الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك رواه مسلم رواه سعد تھریسی ابو هريره رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اسے روایت سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے اللہ پاک ہے اور پاک ہی صدقہ پاک ہی عمل کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا لہذا اللہ تعالی نے فرمایا اے رسولوں طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو اور اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہے پانچ چیزیں جو بطور رزق ہم نے تم کو عطا کی ہیں انہی میں سے کھاؤ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو ایک لمبے سفر پر ہے بال بکھرے ہیں وہ بار آلود ہے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں اور کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب لیکن حال اس کا یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی پر وہ پروان چڑھا ہے حرام ہی سے وہ غذا پا کر پروان چڑھا ہے فن سجاب الزالک <لِذَالِك> کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے یہ حدیث اصل ہے حرام سے اجتناب میں اور حرام کے اعمال پر برے اثر کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں ان اللہ طیب طیب پاک اور عمدہ کو کہا جاتا ہے حدیث نے ان اللہ جمیل اللہ جمیل ہے ان اللہ محسن اللہ محسن ہے احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ بے عیب ہے جیسے قدوس اللہ کے ناموں میں سے الملک القدوس اللہ تعالیٰ کیا ہے قدوس ہے پاک ہے ہر برائی سے ہر عیب سے گندگی کمزوری ظلم ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ قدوس ہے ان اللہ طیب ہے اللہ تعالیٰ طیب ہے طیب پاک ہے لا يقبل الا طیبہ وہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے آدمی چاہے عمل ہو یا صدقہ ہو مال ہو اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے وہ طیب کلمات کو قبول کرتا ہے سعید الکلیم و طیب اللہ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں اوپر جاتے ہیں پاک کلمات والعمل الصالح بین اور نیک عمل ان کو اور اوپر کرتا ہے اوپر چڑھاتا ہے اللہ کے ہاں پاک کلمات ایمان کا اقرار سچی بات خیر کی باتیں دعوت ذکر تلاوت طیبات بات کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے ایمان کے اقرار کو اللہ پسند کرتا ہے کفر کی بات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے معاشیت کی بات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے دلوں کے احوال میں سے بھی ایمان اور یقین اور توکل خشیت خوشبو محبت اللہ کے ساتھ ہو ان کو اللہ قبول کرتا ہے لیکن نفاق کفر اناد شک اور اسی طرح سے ساری خرافات حسد اور بغض اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں فی قلوب مرض یہ امراض دلوں کی احوال اللہ اس کو فصل نہیں کرتا ہے قبول نہیں کرتا ہے لیکن دل کے دل کی خیر کو اللہ قبول کرتا ہے جسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ اللہ سور کم و اموال کی لوبکم و امالکم اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو تمہارے اعمال کو دل پاک ہونا چاہیے دل میں گندگی نہیں ہونا چاہیے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا یوم لا تم مال ولا بنون اللہ بقلب سلیم قیامت کے دن مال اولاد فائدہ نہیں دے گی ہاں مگر یہ کہ انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس ہے اقبال اللہ طیب ہے وہ قلب سلیم کو قبول کرتا ہے زبان سے خیر کے کلمات اعمال میں سے خیر والے اعمال ایسا عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص والا ہو اور اس میں اتباع ہو جو عمل اخلاص والا نہیں کیا ہوگا رد شرک والے کا عمل رد خبیص ہے کیوں ان نبل مشرقن نجس مشرقون کیا ہیں نجس ہے وہ خبیص اللہ کو پسند نہیں ہے اس کا عمل بھی مقبول نہیں لیکن طیب کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اعمال میں سے بھی اللہ تعالیٰ طیب قبول کرتا ہے صدقات میں سے بھی اللہ تعالیٰ طیب کو قبول کرتا ہے لا بل صلاحت بل السلام تم بغیر تو ہو من حلول مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی ہے بے وضو اور صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے خیانت کے مال میں سے غلول مال غنیمت میں سے چوری کر لینا اجازت سے قبل اٹھا لینا تو اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے کہ جو چوری کا ہو کہ چوری آدمی چوری کر رہا ہے اور لوگوں میں بانٹ رہا ہے اللہ قبول نہیں کرتا ہے تو ان اللہ تعیب لائے اقبال اللہ طیب ہے میں سے طیب کا قبول کرتا ہے اقوال میں سے طیب کو قبول کرتا ہے اقائد امال میں سے طیب کا قبول کرتا ہے اموال میں سے طیب کا قبول کرتا ہے سلوات ہوا اللہ کے لیے طیبات خبیص اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہو مردود ہے وہ من عاملام عمل سے ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم رد ہو جائے گا اللہ کی شریعت میں سے جو نہ ہو خبیص اللہ رد کر دے گا اللہ کی نیند شر کیا عمل اشرفتا لکن نہ عمل اگر تنہیں شر کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا قدیم نہ فضا النا و حبا فورا قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو اس کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے مشرقین کے اعمال اہل بدعت کے اعمال جس میں بدعت آؤ آو اور مشرقین کے سارے اعمال اللہ برباد کر دے گا قبول نہیں کرتا اللہ طیب نہیں ہو اسے اپنے اعمال کو اچھا بنانا چاہیے ان اللہ محسن ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالی محسن ہے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے احسان کرتا ہے تم بھی احسان کرو تم بھی اپنے اعمال کو اچھے سے کرو تو یہ جو چیز احسان آگے حدیث آئے گی اس پہ انشاءاللہ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی قبول کرتا ہے طیب کو ایک اور بات قرآن کی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے کیونکہ حدیث کا اس آیت سے ایک ربط ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اللہ, اللہ تعالی متقین سے قبول کرتا ہے دل میں تقواہ ہونا چاہیے علم تفصیل اس میں یہ ہے ایک ہے قبول رضا ایک قبول جزا یا اجزا اللہ تعالی عمل سے جیسے حدیث میں آپ نے سنا کہ ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے 40 ہی دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ایک آدمی بداتی ہے اللہ اللہ مین سر فن والا اللہ اس سے نقل فرض کچھ قبول نہیں کرے گا تو علماء نے یہاں پر کہا کہ یہ جو قبول ہے یہ قبول ہے کے اعتبار سے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کو اپنی نمازیں دہرانی پڑیں گی نماز پڑھے گا فریضہ اس سے ثابت ہوگا فریض ہو گیا اجزاء ہے اس میں لیکن اس میں رضا اللہ کی نہیں ہے یہ ایسا ہے جو برا ہے ٹھیک ہے فرض تھی نے ادا کر دیا اللہ کچھ نہیں تجھ سے اور بعض علماء نے کہا اس سے امال کا کفارہ نہیں ہوگا امال کی تذریف نہیں ہوگی قبول نہیں کرنا علماء نے کہا دو اعتبار سے ایک تو یہ کہ اسے ادائی نہ ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز ادائی نہیں ہوتی اگر ادا نہ ہو تو دوہرانی پڑے گی جسے بے وضو نماز پڑھ لیا دہرانی پڑے گی یہ مراد نہیں ہے ادا تو ہو گئی فریضہ ساتھ ہو گیا اس سے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ایک دو اس کے اس ان نیکیوں سے کفارہ نہیں ہوگا ان الحسنات سیات نیکیاں گناہوں کو ان کا کفارہ کرتی دیا ان تجوا کبا ما تنہون فران نکفر سیاحت کو بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچو گے چھوٹے چھوٹے گنا کا ہم کفارہ کر دیں گے تو کفارہ اس کا نہیں ہو رہا ہے کیوں گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے قبائل سے نہیں بچ رہا ہے تو کفارہ نہیں ہوگا یا اعمال کی تضعیف نہیں ہوگی ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے الحاس نہ تم عشر امسالی ہا ضعف الا اضعاف کتیبہ نیکی دس گنا ثواب ملتا ہے دس گنا سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے اور کئی گنا یہ جو طویف ہے اللہ کی روبار کی وجہ سے تو جو آدمی اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے جس کے لیے آدمی قبولیت کا ذکر ہے تو اس کے لیے طبعف نہیں ہوتی ہے جتنا اتنا ہی ہو گئے تر آدھا. ہو گیا ادا وہ ایک کا ایک خرچ طبعیف کئی گنا نہیں ہوتی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مر جائے گا آدمی ایسا ہو گا پریشان ہو جائے گا آخرت میں تو کہا ان يتقبل یا من اللہ اللہ قبول کرتا ہے متقین سے یہ قبول رضا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اس کا کفارہ کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے یہ متقین کے لیے ہے لیکن جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے اللہ راضی نہیں رہتا اس سے تو گناہوں سے بچنے کی بات یہاں پر ہے تو اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ ایک انسان کا حرام کا ارتکاب کھانے پینے لباس میں اس کے اعمال کو برباد کرتا ہے خصوصاً اس کی دعا کو برباد کرتا ہے اس حدیث سے بعض علماء نے سبز کیا ہے کہ نہ صرف دعا بلکہ ساری نیکیوں پر اس کا اثر پڑتا ہے ابن رجب وغیرہ نے یا اسی طرح سے آپ ابن ملقین وغیرہ کو دیکھیں شروعات میں انہوں نے ذکر کیا ہے ساری نیکیوں پہ اثر پڑتا ہے ساری نیک خراب ہوگی اس سے تو آدمی کو چاہیے کہ حرام کھانے پینے سے بچے وہ اندر جا کے انسان کے اعمال کو بگاڑتا ہے کیونکہ اسی غذا سے قوت بن رہی ہے اور اس سے عمل کر رہا ہے نئے خبول اللہ راضی نہیں رہے گا اسے. اس سے اس لیے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی وس میں پڑے خام خواہ کی شخص بات کریں لیکن آدمی احتیاط کریں حلال کمائیں کہا ان اللہ طیب لا الا طیبہ اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من تصدق بے عدلی من کسب طیب جو صدقہ کرے کھجور کے بقدر کھجور جتنی کوئی چیز ہو بے ہی نی کھجور ہو اتنا صدقہ کرے من کسب طیب حلال کمائی کے ذریعے سے ہو جو اس نے حلال کمائی سے حاصل کیا اور آپ نے درمیان میں بات کاٹ کے کہا ولا اکبل یاد رکھو اللہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِيَمِينِ تو جب حلال کمائی سے آدمی صدقہ کرتا ہے چاہے تھوڑا تو اللہ تعالی اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے صاحب ہی اور پھر اس صدقے کو لے کر جو کھجور کے بقدر ہو اسے اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے بڑھاتا ہے یورپی اس کو بڑھاتا ہے کما یورپی احد کم جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پروان چڑھاتا اس کو بڑھا کرتا ہے حتا تکون مثل الجبل یہاں تک کہ وہ کھجور کے بقدر چیز تھی وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اس کا فضل ہے عادل تو یہ ہونا چاہیے جتنا ہے اتنا ہی لیکن اللہ کیا کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور جیسی نیکی اتنا سا عمل پہاڑ جتنا بڑا اللہ کر کے قیامت کے دن اس کو اس کا آجر لوٹائے گا لیکن کب ولاقبل اللہ اب طیب اللہ طیب ہی قبول کرتا ہے حرام قبول کرتا ہے نہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں کہ حرام اگر مال اس کے پاس کہیں سے آ گیا ہو تو اس کو دیتے وقت میں ثواب کی نیت ایک انسان کے پاس مسئلہ نہ مجبوری ہے بینک میں پیسہ رکھا اب اس پہ سود آیا نہیں بچ پایا اس سے تو وہ جو سود اس کے پاس آیا ہے اگر وہ کہیں دیتا ہے تو اس پر ثواب کے لیے جائز نہیں کیوں اس لیے کہ یہ صدقہ شمار نہیں ہوگا یہ نجات ہے جسے آدمی بالکل اپنی بات آنے کے لیے جاتا ہے بچ گیا آزاد ہو گیا ہے یہ کوئی خیر کی چیز نہیں کہ ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اس پر ثواب کی نیت کرے نہیں کیوں اللہ تعالیٰ یہ نجات پانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقے کرنے میں نہیں آئے گا یہ اور بات ہے کہ غریب اور مسکین اور پریشان حال کی ہمدردی کرنے کا ثواب اس کو الگ لیکن یہ صدقہ نہیں ہے اس پر صدقے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے تو ولا اکبر اللہ اللہ طیب اور اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا تو پہلی بات یہاں معلوم یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ طیب قبول کرتا ہے اقوال و اعمال میں سے چاہے وہ ظاہر ہو یا باطنی ہو دوسری بات آپ نے یہاں پر ذکر کی حدیث میں کہ وَإنَّ اللَّهَ عَمَرَ تَعَلَى عَمَرَ اللہ تعالیٰ نے منی کو اسی بات کا حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کسی کا استثنا نہیں ہے اور یہ اتنا عظیم و شان حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل رسولوں کو دیا اللہ تعالیٰ نے مستقل ایمان والوں کو دیا کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے رسولوں کو بھی خاص طور سے حکم دیا گیا اس بات کا حلال خا یہاں پر یاد رکھیں کہ قید کے اعتبار سے یا حلال کے اعتبار سے دو باتیں ہیں ایک چیز فی نفسی ہی حرام ہو جیسے خنزیر کا گوشت کتے کا گوشت اس کا کھانا جائز ہے نہیں مردار نہیں کھا سکتے فی نفسی ہی حرام ہے ہو بھرا ہوا گوشت ہے جانور کا گوشت ہے حرام لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز حلال ہے لیکن کسب حرام ہے بکری ہے گاؤں میں گیا دیکھا کسی کی ہے چوری کر کے لایا زبا کر کے مہمانوں کو کھلا دیا تو بکری فی نفسی کیا ہے حلال ہے زبا بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے کیا تو زبا کا طریقہ بھی کیا ہے حلال بکری اسلام میں کھانا اس کا گوشت حلال ذبا کرنے سے وہ حلال ہوئی یعنی اس سے گوشت اس کا حرام تو نہیں رہا لیکن جس طریقے سے اس نے کیا وہ کیا تھا چوری تو چوری کا مال کیا ہے حرام ہے تو کبھی فی نفسی چیز حرام ہوتی ہے اور کبھی وہ حلال ہوتی لیکن کسب کا طریقہ کیا ہوتا ہے حرام یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہے چاہے وہ فی نفسی حرام ہو تو کوئی خلزیر کھانے کا عادی ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں کھاتا ہو شراب پیتا ہو وہ کھانے پینے میں آ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے حرام جا رہا ہے فینس حرام چیز وہ استعمال کر رہا ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ چیز تو حلال ہے تو تجارت کر رہا ہے لیکن تجارت میں لوگوں کی چوری کر کے مال حاصل کر رہا ہے خیانت سے مال حاصل کر رہا ہے یا ظلمن غصب کر کے چیزیں حاصل کر رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے پی رہا استعمال کر رہا ہے تو یہ چیز کیا ہے یہ حرام ہے تو دونوں صورتوں میں یہ حدیث اس پر لاگو ہوتی ہے اور کہ کے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو وہی ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا رسولوں کو کیا حکم دیا آپ نے قرآن کی آیات بطور استدلال پیش کی اس میں اصل ہے اس طرح اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود دلیل دے کر بات کرتے تھے اگر آج کی بات خود دلیل ہے لیکن آپ قرآن کی آیات سے استدلال کرتے تھے اپنی بات کی تعید میں قرآن کی آیات پیش کرتے تھے فقر الطاع اور روز طیبات ہی اللہ تعالی نے رسولوں سے خطاب کر کے کہا اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ مین کہا اس لیے کہ سارے طیبات کھانا ضروری نہیں ہے آدمی کہا کلو اگر کہا کہ سارے طیبات کھاؤ تو آدمی امکان اور کراہت دونوں کے حالات میں پریشان ہو جائے گا پوری دنیا کو کے جتنی طیبات سب کے اس کو مرنا پڑے گا بھائی موت آ گئی کبھی طیبات کھانے سے پہلے تو مشکل ہو جائے گی سب کھانا ہے اس کو تو امکان ہے اس کے لیے استطاعت نہیں اس کے اندر وہ مکلب ہو جائے گا کہ بازار میں جتنا ہے روزانہ یا مہینے میں یا زندگی میں کم سے کم ایک بار سب کھا لیں اس کا مکلب وہ نہیں مینت تبعیض کے لیے ہے باغ طیبات میں سے ہی کھاؤ لیمٹ بتا دی لیکن اس کو شامل نہیں ہے اس کو بندی بتا دی لیکن پورے طیبات کھاؤ تو ایک آدمی اگر کریلا نہ کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی آدمی کوئی حلال چیز ہے لیکن نہیں کھاتا ہے تو ضروری نہیں مسلمان ہے تو کھا اللہ نے جس کو حلال کیا کھانا پڑے گا کچھ کو ضروری نہیں کسی کو گوشت سے کرا تو ہوتی ہے احتخاد اگر وہ نہیں کھا رہا ہے تو گناہ گار ہوگا کہ یہ برا ہے اس میں یعنی کوئی دینی خرابی ہے ایسا تو پھر یہ گناہ ہوگا اس طرح کی کوئی چیز نہیں اس میں لیکن ایک آدمی ڈاکٹر کہنے شکر حلال ہے تو کیسے آپ اس سے بچ رہے مزر ہے اس کے لیے وہ بچ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے مین جو ہے اللہ نے یہاں کیا کہا مین الطیبات طیبات میں سے کھاؤ طیبات کے باہر مت جاؤ سب کھانا ضروری نہیں لیکن انہی میں سے کھانا ضروری ہے اور کبھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی کراہت ہو انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بب کھایا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کراچی خرگوش کے بارے میں بھی خریض میں آپ نے بتایا آپ نے کہا تو آپ نے پسند نہیں کیا اس کو کھایا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ کچی پیاز نہیں کھاتے تھے بدبو ہوتی ہے اور پسند نہیں کرتے تھے آپ نے اک رہو شرطن اکرو رہا ایک ایسا پودا ہے کہ مجھے اس کی بو پسند نہیں تو کہا کہ تو یہ بات میں سکھا اور نیک کمال کرو نیکمال کرو تو یہاں پر طیبات اور نیک اعمال کو جوڑا اسی طرح ایمان والوں کے لکھا یادین آ من قولوا من اما ما زخنا طیبات میں سے کھاؤ جو بطور رزق ہم نے تم کو دی ہے تو یہاں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا طیبات میں سے کھاؤ طیبات میں سے کھاؤ طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان کی غذا کا اس کے اعمال پر اثر پڑتا ہے اگر اس کی غذا طیب ہے زندگی سے صادر ہونے والے اعمال صالح ہوں گے لیکن متعمب اور مشرب اس کا بگڑتا ہے اعمال بھی بگڑیں گے اور اس کے اعمال مقبول نہیں ہوں گے تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں تو اپنے متعم اور مشرب اور ملبس کی رعایت کریں کہ دیکھئے اس میں حرام تو نہیں ہے پھر آپ نے بتایا کہ معاملہ کتنا سیریس ہے سم مذاکر اور واجو یوک سفر اب دیکھیے کئی چیزیں یہاں پہ بیان کی کیے آپ نے ذکر کیا ایک آدمی کو ایک آدمی کا تذکرہ کیا نمبر ایک کتنی چیزیں بیان کی اس میں دیکھیے لمبے سفر پر ہے نمبر دو اشائتا اغبر بکھرے بال غبار میں اٹا ہوا ہے جس کو ہم کہیں گے برے حال میں تین یم دو علسما اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگ رہا ہے چار یا رب یا رب اللہ کے نام رب سے جو تربیت کرنے والا ہے رزق دینے والا پروان چڑھانے والا ربہ بڑھنے کو کہتے ہیں اسی پر سے ربہ ہے اسی پر سے ربا ہے پروان چڑھانا بڑا کرنا اونچا کرنا تو رب رب پکار رہا ہے تکرار ہے اللہ کے اسم کی اللہ کے نام سے پکار کے مانگ رہا ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا وہ مت کام ہوں حرام وہ مشرب حرام و مل حرام کھانا حرام پینا حرام پہنا حرام لباس حرام وہرام حرام ہی پر وہ پلا ہے تو اللہ استاب کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی اس سے معلوم ہوا یہ کیوں ذکر کیا علماء نے کہا یہاں پر کہ کئی چیزیں ایسی اس میں ذکر کی جس سے دعا قبول ہوتی ہے نمبر ایک سفر یطیل السفر لمبے سفر پر ہے چھوٹا بھی سفر ہو تو دعا قبول ہوتی ہے وہ تو لمبے سفر پہ ہے حدیث میں کیا ہے طلاق دعواتی مستجابات لا شک ہند دعوت الوالد ولده اور بات میں والد ہی بھی ہے وداوت المسافر وداوت المغلوب تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں لا فیہن نمبر ایک باپ کی دعا بیٹے پر بیٹے کے خلاف یعنی جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں اعلی خلاف کے لیے آئے گا لے کی حق میں آئے گا دعوت الوالدی ایسی بھی حدیث آئی ہے باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے یا اس کو بدعا بد دے دونوں قبول ہوتی ہیں لیے ان کا دل دکھانا نہیں چاہیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لینا چاہیے آپ کی کوشش سے بہتر ان کی دعا ہے دعوت الوالد علی ولده المسافر اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے المظلوم اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں معلوم اس حدیث کو امام احمد ابوداؤ تمدی نے روایت کیا ہے معلوما کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے یہ تو عام مسافر نہیں ہے یوتیل سفر لمبے سفر پر ہے نمبر دو لباس برے حال میں پرا حال ہال بکھرے بال غبار میں اٹا ہوا ہے برے حال میں, حسان ایسے حال میں قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ لو باز لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بکھرے بال ہیں اور دروازوں سے انہیں دھتکارا جاتا ہے لیکن اللہ پر قسم کھا کے کچھ کہہ دے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتے ہیں یعنی برے حال میں کوئی ان کو پہچاندہ نہیں ہے سیدھے سادھے لوگ بےچارے غریب آدمی ہیں کسی کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں لیکن اس کی اخلاص کی وجہ سے اس کی تقوی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا ایسا مقام ہے کہ اس کے ظاہر کو دیکھ کے لوگ تو دھوکا کھا رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے لوگ ظاہر حال کو دیکھتے ہیں اللہ باطن کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا اتنا اچھا مقام ہے اونچا مقام ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے بول دے ایسے ہی ہوگا تو ایسے ہی ہوگا اللہ اس کی بات کی لاز رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کو پورا کرے گا تو اب دیکھیں بکھرے بال بالابواب دروازوں سے دھکے دے کے جاؤ بھائی یہاں سے کہاں ہمارے گھر پہ آئے تھی. اس کو اپنی دعوت میں کوئی بلاتا نہیں ہے آئے تو پسند نہیں کرتا ہے پھڑے پرانے کپڑے بدبودار کپڑے ہیں غریب آدمی تو اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے کچھ بول دے اللہ آپ کی قسم کھا کے کچھ بول دے تو اللہ اس کی بات کو باقی رکھے گا جھوٹا نہیں بنائے گا اس کو تو یہ بھی جو ہے اس کی بات قبول کر کے وہی کرنا جو بول رہا ہے جو مانگ رہا ہے وہی دینا دعا کی قبولیت ہے یہ مسلم کی روایت ہے تین آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہاتھوں کا اٹھانا دعا کی قبولیت کی علامہ یعنی اسباب میں سے ان اللہ تعالی کریم اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا اور بہت سخی ہے،, ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کے اس سے کچھ مانگے تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے اللہ حیا کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانا اللہ کے لیے حیا والا معاملہ ہے تو اس کو دیتا ہے اللہ دعا قبول ہوتی ہے مسد احمد ابودا سدی نے ماجا ہاکم چار گڑ گڑا کے مانگنا رب کے نام سے مانگنا قرآن میں آپ دیکھیں عام طور سے دعائیں کس نام سے ہیں ربنا ربی عام طور سے دعائیں بہت کم ہے جس میں اللہ کا لفظ ملے گا آپ کو اول مالک الملک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُكُم دعوني تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ اللہ نے فرما ولی اللہ السن فدر او ہو اللہ کے اچھے اچھے نام ہے بہت سے تو تم ان ناموں سے اللہ کو پکارو اللہ نے اللہ کے ناموں سے پکارنے کے لیے کہا اور کہا تم پکارو گے اللہ کو رب کو تو اللہ دعا قبول کرے گا استجیب لکھو تم رب کو پکارو رب تمہاری سنے گا آدھا تو یہ چار باتیں بیان کی لیکن چاروں باتیں سفر لمبا سفر بکھرے بال برا حال پھر آدمی یعنی دونوں ہاتھ اٹھا رہا ہے اور رب رب تکرار دعا میں ہے کے. اللہ کے نام سے پکار کے دعا کر رہا ہے لیکن کیا ہے کھانا حرام وہ متان ہو حرام وہ ملبس ہو حرام وہ مشرب ہو حرام کھانا پینا لباس سب جو ہے کیا ہے حرام ہے حرام کی چپل بھی پہنے گا تو دعا قبول نہیں کی کیونکہ وہ بھی ملبس میں آتا ہے حرام کی انگوٹھی بھی بنا کے پہنے گا سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے یہ بھی حرام ہے ملبس حرام ہے اس کا دولے کو کیا چاہیے اتنا تولہ ہاں انگوٹھی سونے کی اب دولہے کو دولن والے پہنا پہنا رہے ہیں پہن کے گھوم رہا ہے کہاں سے قبول ہوگی دعا تو یہ حرام کھانا حرام پینا حرام پہننا وہ دیا حرام ہی پہ پلائے ہو معمول ہے ایک آت دن کی بات نہیں ہے ایسا آدمی کہ حرام اس کا معمول بن چکا ہے تو انا استجا بالم کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کی ساری ایسی چیزیں جمع کر لی ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان چیزوں کو جمع کرے جس سے دعا قبول ہوتی ہے نہیں بیس خراب ہے اصل خراب ہے یہ جو چیز ہے دعا کو رد کرنے والی چیز کیا ہے ایک انسان کا حرام مال سے کھانا پینا پہننا اس کا استعمال کرنا یہ چیزیں آدمی کی دعا کو رد کر دیتی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے امال بھی رد ہو جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے امال سے راضی نہیں ہوتا بھلے وہ کچھ بھی کرے اللہ ناراض ناراضی ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کسی کو آپ ناراض ہیں اس کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں اور گفٹ لے جا کے دیر ناپسند کرتا ہو اس کا کوئی نقصان کیا آپ نے اس کی بےزتی کی ہے اور آپ اس طرح سے کچھ پیش کریں وہ لے تو لے گا آپ کا دل رکھنے کے لیے لیکن ناراض ہو آپ سے باقی ہے ناراضگی اللہ تعالیٰ اس سے اعلی ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے حرام کھا رہا ہے حرام پی رہا ہے اتنا بڑا حکم توڑ رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کرنا اس کے بڑے حکموں کا خاص لحاظ رکھنا ضروری ہے محرمات سے نہیں بچ رہا ہے اور مکروہات سے بچ رہا ہے شراب پی رہا ہے میں پیاز نہیں کھاتا ہوں کچی یہ کون سا دین ہے ایک آدمی یعنی حرام چیزیں کھا رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی جو ہیں جس کے محرم نہیں ہو لیکن کہہ رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی میں عاشق رسول ہوں اس لیے کچی پیاز نہیں کھاتا سگریٹ پی رہا ہے تمباکو کھا رہا ہے اور بھی خرافات ہیں وہ کر رہا ہے اور یہ ایک چیز پکڑ کے بیٹھا ہے اس لیے بعض جاہلوں میں کیا ہوتا ہے کہ فرائض کے بارے میں کوتاحی ہوتی ہے نوافل کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور محرمات کے بارے میں کوتائی ہوتی ہے لیکن بعض جزی چیزوں کا اجتناب ان کی زندگی میں پایا جاتا ہم یہ نہیں کرتے تو آپ دیکھیے بہت سارے فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور گاجا چرس سب پیئیں گے اور پرانی چیز نہیں کھائیں گے گوشت نہیں کھاتے ہم لوگ ہم بابا کے در کے بھکاری ہیں اس طرح کے لوگ ہیں تو یہ دین میں کیا ہے خرافات ہیں اسلام نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی آج کے لیے اور اس حدیث میں ہم کو یہ بات ملی کہ حرام سے پرہیز کرنا چاہیے آدمی اپنے کھانے پینے کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہر مسلمان کی ناک میں دم کر دے کوئی آدمی کچھ کھلا ہے اس کو تو کہ اب کا وقت ہے یا کوئی اور لیجیے کھجولا ہلا لینا ہے کوئی کہے لیجے میں بہت متقی ہوں ہاں مجھے جاننا میں نہیں جانا ہے دعا قبول نہیں ہو کہ دیکھو تمہارے اوپر گناہ رہے گا یہ چیز اچھی نہیں ہے ایک آدمی مسلمان ہے ظاہر اس کا اچھا ہے اب خاں اس کا دل نہ توڑے اس سے اس طرح کے سوالات کر کے بتاؤ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام میں کہاں سے کمائے کیا کماتے کتنی پیمنٹ ہے سو تو نہیں لیتے چوری تو نہیں کرتے جھوٹے بھائی مت خاؤ اتنا خرچہ تو یہ جو چیز ہے آپ صلی اللہ اور اس میں خود فرمایا ایک مسلمان جب کسی مسلمان کے پاس جائے اس کے کھانے میں سے کھا لے پوچھ تاچھ نہ کرے پینے میں سے پی لے پوچھ تاچھ نہ کرے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے بہت متقی نہ بنے متقی کا پورا ڈسپلے نہ کرے بلکہ واقعی بچے حد تک اپنی حد تک کسی آدمی کے اندر پس کو پجور ہے حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے تو بچے لیکن ایک آدمی متقی ہے تو اس پر اعتبار کریں یہ اصل ہے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھتا فرمائے اور ہم کو آرام سے بچنے والا بنائے ابو الحاظہ استقبالی برکھو تمام لوگوں کو فیصلہ کروائے اس